بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تسرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأخباتكم ثم الميتكم ثم نحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما الأرض جريعا ثم استغادل وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سبع سماوات وهو بکل صدق الشم العظیم آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کئی تک و کندم امواتن فم تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اللہ کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے مردہ تھے بے جان تھے تمہارا وجود بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے تمہیں پھر زندگی بخشی حل اطا عل انسان ہے کنش کو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی سم تو پھر وہ اللہ ہی ہمیں مارتا ہے پھر وہ اللہ دوبارہ ہمیں زندگی بخشے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے پھر اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہ جماؤ کم الومل قیامت اللہ عفی کہہ دیجیے اللہ ہی ہے یوہ کم اسی نے تمہیں زندگی دی سم میت کم پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن کی طرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں ابن آدم مجھے جٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں اس کا جٹلانا کیا ہے اس کا مجھے جٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو یہ اس کا وہ کول ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں میں کسی کو بیوی یا اولاد ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر میں موجود ہے تو صورت البارہ آیت نمبر 28 میں بھی اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے مارتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا تم اسی کا انکار کرتے ہو دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے کسی چیز کو کوئی خالق بنانے والا نہیں ہے ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی وہ خدا کی ذات کے ہی منکر ہے خدا کے وجود کے ہی منکر ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک گھر کا نظام چلائے بنا نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا نظام کیسے چلائے بنا چل سکتا ہے سلف میں ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان سے کسی نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں مانتا انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں مناظرہ کر لیتے ہیں وجود باری تالا پر مناظرے کے لیے ٹائم فکس ہو گیا پھر ایسے ہوا کہ دوسرے دن امام صاحب ذرا لیٹ پہنچے جو خدا تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا کہنے لگا عجیب بات ہے مسلمان ہو کے ٹائم کی پابندی نہیں امام صاحب کہنے لگے دراصل واقعہ بڑا عجیب ہوا میں آ رہا تھا راستے میں میں نے کیا دیکھا جب میں دجلہ کے کنارے پہ پہنچا دریا کے کنارے پہ پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت ہے درخت خود ہی کٹ گیا اس کی خود ہی تختیاں بنی اس کی خود بخود کشتی بنی اور وہ خود بخود دریا میں تیرنے لگ گئی دریا میں چلنے لگ گئی بڑا عجیب میں نے واقعہ سنا ہے بڑا عجیب میں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب وہ جو وجود باری تعالی کا منکر تھا وہ کہنے لگا تم پاگل ہو بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ درخت کٹ جائے تختیاں بنیں بات میں کشتی بنے خود بخود چلنا شروع ہو جائے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک تختی سے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی خود بخود چل نہیں سکتی تو یہ اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام جو ہے یہ اللہ کے چلائے بنا کیسے چل سکتا ہے وفی کل سے اللہ آیا تد اللہ انہو واحد کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور صرف یہی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کی ذات موجود ہے بلکہ ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اللہ اکیلا خالق ہے اکیلا مالک ہے اکیلا پیدا کرنے والا ہے اکیلا بگڑی بنانے والا ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہر چیز میں نشانی موجود ہے جو وجود باری تعالیٰ پر اور توحید باری تعلیٰ پر دلالت کرتی ہے اس مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا حالانکہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں جب تم مردہ تھے فیم اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا سما یو پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سما پھر الیہ اسی کی طرف ترجاڑ تم لٹائے جاؤ گے قیامت والے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ۔ دیا جائے گا پھر اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو میری ذات کے انکاری ہو مجھے نہیں مانتے میرے وجود کو تسلیم نہیں کرتے میں نے تو تمہیں بنایا تمہیں زندگی بخشی تمہیں مارا پھر زندہ کروں گا اور یہی پہ میں نے بس نہیں کیا بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے خالہ کال جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہر وہ چیز محفل عرضی جو زمین میں ہے ان تمام کی تمام زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان رحمان کے لیے ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا لیکن دیا کسی انسان کو جب اور چیزوں کی پیدائش کی باری آئی فرمایا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا لیکن جب انسان کی پیدائش کی باری آئی تو مقصد انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا اماخل الجن والون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے دیکھیں کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے لیکن انسان جہاں چاہے اسے لے جاتا ہے اونٹ بھی انسان کا غلام بڑے بڑے جانور انسان کے غلام درندے پرندے چرندے انسان کے غلام انسان جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے ہر چیز انسان کے غلام ہے انسان کی خادم ہے ہر چیز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے لیکن انسان ہے کہ اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری بھول گیا باقی چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ انسانوں کی خدمت کریں ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے انسان کے پیدائش کا مقصد کیا تھا یہ رب کی عبادت کرے لیکن انسان غافل ہو گیا ہودی <سؤال> <سؤال> وہی ہے جس نے خالہ کا پیدا کیا لکن تمہارے لیے ماحل ارضی جو کچھ زمین میں ہے جمین تمام کا تمام ثم مستوا پھر وہ متوجہ ہوا چڑھا السمائی آسمان کی طرف فسوا پھر انہیں درست کیا سبع سات آسمان بنا آسماواتین ہنہ پھر انہیں درست کر کے سبع سماوات سات آسمان بنا دیے ہوا ہوا بالکل نالم اور وہ اللہ بک الش ان ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالی نے ہفتے والے دن پیدا کیا پہاڑوں کو اتوار کے دن درختوں کو پیر کے دن مکرو اور ناپسندی ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن جانوروں کو جمعرات کے دن اور آدم کو جمعہ کے دن اثر کے بعد سب مخلوقات کے آخر میں جمعہ کی آخری ساتھ میں اثر کے بعد سے رات تک یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے ترجمہ سنیے دوبارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیفا کیسے تک فرو نہ تم کفر کرتے ہو بلاہ اللہ کا وکنتم حالا کہ تم تھے امواتن مردہ بے جان فاہیا کم پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی سمم یمیتو کم پھر وہ تمہیں مارے گا سمم یحیی کم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سمم پھر الہی اسی کے طرف ترجاؤن تم لٹائے جاؤ گے ہواللدی وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لئے ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے جمیعن تمام کا تمام سم مستویٰ پھر وہ متوجہ ہوا سمائی آسمان کی طرف پھر ٹھیک ٹھاک بنایا ان کو سب آسماوات ان سات آسمانوں کو وہ ہوا بالکل عالیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے الحمد للہ رب العالمی